سورت الحشر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب اللہ معافی سماوات و معاف اللہ سورہ حدیب اس سے ایک لفظ میں بڑھ گیا صرف وہاں کا سب اللہ معاف سماوات والارض یہاں معافی کا اضافہ تصدیق کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شہر جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شہر جو زمین میں گویا کہ ایمفیس بڑھ گیا باقی وہی دو اسمائے غلامی اللہ کے بحول عزیز الحقیم وہ العزیز ہے زبردست ہے اس کا اختیار مطلق ہے اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے لیکن حکیم ہے کمال حکمت والا حول نظیر اخرد نذیر کفر کتاب بن دیا اس میں اب یہ غزوہ بنی نزیر کا ذکر ہو رہا ہے تین قبیلے تھے مدینے میں جب حضور تشریف لائے ہیں بنو قینقا بنو الزیر بنو کو سب سے پہلے ان تینوں سے معاہدہ ہو گیا سب سے پہلے شرارت کی تھی غزوہ بدر کے فوراً بعد وہ بنو کینکار نے کی تھی انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی شرارتیں کی تو حضور نے ان کو مدینے سے نکال دیا دوسری باری آئی اس کی یہ ہے بنو نیت غزوہ احد کے بعد سن تین میں غزوہ احد ہوا ہے سن چار میں انڈیا واقعہ پیش آیا ہے انہوں نے ان کا سردار تھا کاب ابن اشرف اس نے بڑی ریشہ دوانی شروع کی قریش کے ساتھ سلسلہ جنبانی ہو رہا ہے خود بھی گیا کسی طریقے سے ہم تو ہماری جان ضیت میں آ گئی ہے محمد آ گئے وہاں پر آپ کی قوم کے لوگ ہیں اب آپ ہی ہمیں ہماری جان ان سے چھڑائیں اور آپ لوگ حملہ کریں ہم اندر سے مدد کریں گے لہذا یہ ساری ریشہ دوانی ہو رہی تھی ایک بار حضور کو بلایا کچھ معاملات میں گفتگو کرنی ہے جہاں بیٹھے ہوئے تھے کسی دیوار کے سائے میں نیچے اس کے اوپر سے ایک بڑی چکی کا پاس یہ ہے پھینکا تاکہ حضور کو ہلاک کر دے تو یہ ساری ان کی طرف سے دہشت دوانیاں ہو رہی تھیں اس کے بعد بالآخر حضور نے فیصلہ کیا ان کے خلاف کام کیا تبھی وہ لگ سنچار میں محاصرہ کر لیا ان کا چھ دن یا یہ کہ مختلف تعداد آئی ہے دنوں کی یہ محاصرہ جاری رہا ان میں ہمت نہیں ہوئی کہ یہ مقابلہ کرتے بل آخر انہوں نے سرنڈر کر دیا اور طے یہ پایا کہ انہیں جانے کی اجازت ہوگی اور جو سامان بھی یہاں سے لے جا سکے تو یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے مکان تھے وہ مکان بھی وہ گرا رہے تھے کیوار ہی لے جائیں وہ جو اوپر کڑیاں لگی ہوئی وہ ہیں وہی لے جائیں تو یہ سب کے سب جو پورا قبیلہ ہے نکل گیا جو سامان اٹھا کر لے جا سکتے تھے وہ لے گئے وہ تیسرا معاملہ جو ہوا پھر وہ بنو قیضہ کا ہوا وہ غزوہ احزاب کے بعد ہوا وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورائے احزاب کے اندر اس طرح ایک ایک کر کے تینوں قبائل نے یہود کے وعدہ خلافی کی اور پھر وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے یہ بڑی نزیر کا معاملہ ہے وہ نزیر افرج نزیر کفر مناظر کتابیں ملتے من آ رہی وہی ہے جس نے نکال باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے ان کے گھروں سے لیا ہاشم پہلے جمع ہونے کے وقت یعنی مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا معاملہ جنگ ہوگی یہ سامنے آئیں گے میدان میں آئیں گے جنگ ہوگی خریضی ہوگی ان لوگوں کی بھی بڑی بڑکیں تھیں پہلے تو بہت بڑکے عمارتیں تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مسلمانوں کو ل سے تمہاری جنگ ہوئی ہے اگر بھی ہم سے اگر مقابلہ پیش آیا تو تمہیں معلوم ہوگا جنگ کسے کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سورہ بنی اسرائی سورہ علی عمران کے بالکل شروع کا تسکرہ ہے لیکن یہ کہ ہم نے لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ہی مرتبہ جمع ہوئے ہیں مسلمانوں نے آ کے محافظہ یا اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو یہاں سے اب نکالے جا رہے ہیں پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ خیبر سے بھی خریڑ جائیں گے حضرت عمر کے زمانے میں تو جزیرہ نمایا عرب کو خالی کرا لیا گیا عیسائیوں سے اور یہودیوں سے پھر ایک اور حسر ہونے والا ہے وہ قیامت کا حسر ہے تو اول حسر یہ ہے جو ہوا ہے ان کے ساتھ پیش آیا ماں جرن تمہیں ہو جائے مسلمانوں تمہارا بھی مان یہ نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے اتنی آسانی سے زن اور ان کا بھی یہ تھا تو ہوں کہ ان کے جو قلعے ہیں وہ انہیں بچا لیں گے ان کی حفاظت کریں گے من اللہ ہے اللہ سے منہر کو لمبا تصے تو اللہ نے تو ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں بیمار ہی نہیں تھا یعنی ان کے دلوں میں روم ڈال دیا باہر سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کو اللہ نے ان کے دلوں میں خوف کر دیا وہ کلف ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے روب جو ہے وہ ڈال دیا یخربون خربون ابیوتھ دیکھ لو وہ خود اپنے گھر جو ہے ان کی تخریب کر رہے توڑ رہے ہیں کوئی کواڑ نکالنے کوئی کچھ کھڑکی نکالنے کوئی کوئی چوکٹ نکالنے کو کوئی اور اوپر جو ہے کڑے اور شکیل لے جانے کے لیے یخربون خربون ابیوتم بے عدی اپنے ہاتھوں سے بھی تخریب ہو رہی ہے واحد المومنین اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی لفسار تو اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو یہ گویا کہ سنایا جا رہا ہے بنو کو ریزا کو بھی جب تم رہ گئے ہو ایک رہ گیا عبرت حاصل کرو ولا انکٹ اللہ والے مل جلا اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ لکھنا دیا ہوتا کہ ان کو جلا وطن کیا جائے گا لازم فی دنیا تو انہیں اور سخت عذاب دیتا دنیا کی زندگی میں ولہم فی الآخرت عذاب اللہ آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی انہم شاق اللہ و یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی زدم زندہ, زندہ کی محمد سدین القاب اور جو اللہ کے ساتھ تو اس کے ساتھ جدم زندہ, زندہ کرے اللہ کے ساتھ اللہ کی مخالفت پر قبر کس لے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تو پھر سدا دینے میں بہت سخت ہے ماں کتا میں لین اطین اور طرف تو موہا قائبت اللہ اصولہ جو بھی تم نے لینا یہ ایک خاص قسم کے کھجور کا درخت ہوتا تھا لینا ان کے جو یہ گڑھیاں تھیں ان کے جو مکان تھے حویلیاں تھیں ان کے چاروں طرف جو ہے کھجوروں کے اس طرح کی باڑ سی جیسے لگی ہوئی تھی ایک طرح کی فصیل کھجوروں کا درخت ڈھلے تو جب مسلمانوں نے محافظ کیا تو بعض جگہوں سے انہوں نے کھجور کے یہ درخت کاٹے اس لیے کہ حملہ کرنے کے لیے بخوری جگہ چاہیے تھی تو انہوں نے پھر بنایا اسکینڈل بنا دیا دیکھو یہ یہ اللہ کے رسول بنے پھرتے ہیں اور یہ اہل ایمان اور یہ درخت کاٹ رہے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اس اقدام کی طرف کا جواز عطا فرمایا ہے کہ یہ تم نے خرید صحیح کیا تو غلط کام نہیں کیا ماں پتا تم لین تین اور ترق تم نے جو بھی وہ کھجور کے درخت کاٹے یا جو بھی تم نے چھوڑ دیے انہیں قائمت اللہ وصول اپنی جڑوں پر کھڑے ہوئے ہیں اب بھی فب عزم اللہ یہ سب اللہ کے اذن سے ہوا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں روکا ہے تو ان کا نوکنا وہ کہ اللہ کی طرف سے اس کی ایک منظوری اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امپلائیڈ جو ہے اس کی سینکشن ہے باقاطہ تم ملینتی بلب کے موہا قائمت اللہ اس بزم اللہ ولی یخ اور یہ اس لیے تھا تاکہ فاسکوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے اور ضلیل و خار کرے اب اس مبارکہ کا یہ ایک اہم ترین مضمون آ رہا ہے اور وہ ہے فے کا مال مال غنیمت جب جنگ ہو اور جنگ کے نتیجے میں جو بھی مال ملے وہ مال غنیمت ہے اس کا حکم سورہ انفال میں آ چکا خمس جو ہے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے قرآن داروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور وبن سبھی اور مسافر کے لیے چار حصے تقسیم ہو جائیں گے مجاہدین کے مابین جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور ان میں سے جو سواری والے ہوں گے دوہرا حصہ اور جو پیدل ہوں گے انہیں اکیلا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لہذا یہ مال فہ ہے یہ غنیمت نہیں ہے یہ مال فہ ہے اور یہ کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا ہے گویا کہ اس میں کسی کو بھی مسلمان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا اس کے بھی جو اللہ کا رسول کسی کو فقیر کو غریب کو مسکین کو دینا چاہے وہ اللہ نواز ہے بما افا اللہ اللہ اور جو مال کے ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے من ان سے یعنی بر الزیر سے فبا اور جب تم علیہ بن خیبن ولا تو دیکھو اے مسلمانوں تم نے ان پر نہیں دوڑائے نہ اپنے گھوڑے نہ اونٹ ولاکن اللہ یوسل تو رسول من شا یہ تو اللہ کی حکمت ہے مشیت ہے اس کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے یہ خاص قدرت خداوندی سے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا انہوں نے خدا کے سرنڈر کر دیا تو تمہیں تو جنگ کرنے کی نوبت پیش نہیں آئی لہذا یہ بالغ قدیم نہیں ہے تو اللہ علا کو نش قدیر اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اب یہ حکم آ رہا ہے ماں فا واہ من رسول قرآب جو مال بھی ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کے ان تمام بستی والوں سے فلللہ اللہ ولی رسول ولی دل قربہ ولی تامہ ولم ساکین وبر سمی اس کا جو مصرد ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے ملازل اسلامی ریاست پھر رسول کے اپنے اخراجات اپنی ازواج متحرات کا ناج نقطہ اپنا جو ذمہ داریاں ہیں معاشرتی پھر رسول کے قرابتدار رائے باتیں ذل قربہ جو ہے وہ عام آدمی کے لئے قرابتدار ہیں ان کے ساتھ اس میں سلوک ہوتا ہے تو رسول کے بھی جو قرابتدار ہیں اور رسول کا کوئی اور ذریعہ معاش تو ہے نہیں بھائی یقامہ والمساکر اب ابن سبھی باقی اس کے علاوہ جو بھی مستحق ہیں فقراء ہیں غریب ہیں اور ان کے لیے محتاج ہے کہ لا کونا دو رقم بینر لگنی آئے کو اور یہ اہم ترین اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹو ہے مقصد کیا ہے کہ لا یا تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے مابین چل کر لگاتی رہے یعنی ظاہر بات ہے کہ اب جو جنگ میں حصہ لیا ہے جن کے پاس گھوڑے بھی تھے اور, اور اونٹ بھی تھے اب ان کو دولے دولے حصے مل جاتے سارے اس مال میں سے تو گویا کہ جو لوگ پہلے ہی سے کچھ مرف الحال ہیں جن کے پاس پہلے ہی کچھ ہے انہی کی طرف مال اور بڑھ رہا ہے اور جو بیچارے غریب ہیں وہاں کے وہ گویا کہ اس سے ان کی غربت کے ازالے کی کوئی شکل نہیں ہو پائے گی تو اللہ تعالی کے سامنے یہ ہے کہ دولت کی تقسیم ہو ایسی کہ اس کی سرکولیشن جو ہے معاشرے کے اندر اس کی گرمی سے دولت ایسی ہو کہ سب کو حصہ ملے اور سوسائٹی کے تمام طبقات جو ہیں سے مستفید ہوں کیا لا یقم بین الگ تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت یہ سرمایہ یہ مال تمہارے امیروں ہی کے مابین بین گردش میں رہے اس کی سادہ ایسی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں روپے کا جہیز لے کے ایک کروڑ پتی کے بیٹے کے گھر چلی گئی گویا کہ وہ لاکھوں روپے کے جہیز نے گردش تو کی لیکن ایک کروڑ پتی سے نکل کے دوسرے کروڑ پتی کے گھر چلی گئی یہ دولت گردش کر رہی ہے اسی ایک اونچے طبقے کے اندر پوری کے اندر جو ہے گردش ہو رہی ہے گردش ہے بھی اگر تو ان کے ماں ہونا یہ چاہیے کہ یہ سوسائٹی کے تمام طبقات کے اندر اس کا نفوظ ہو رہا ہو سب کو اس سے فیض پہنچ رہا ہو تاکہ یہ جو قدر اس قدر جو ہے اونچ نیچ ہے اتنی عدم مساوات ہے وہ ختم ہو وہ مساوات کے تمام انسان بالکل برابر کر دیے جائیں وہ تو نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے وہ تو کمونزم بھی مر گیا اور ایک دن کے لئے بھی اس مساوات کو قائد نہیں کر سکا یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو اتنا فرق و تفاوت تھا وہ نہیں ہے کہ جو امریکہ میں آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا وہ فرق و تفاوت باہر نہیں تھا لیکن یہ کہ بالکل برابر سپاہی اور سپہ سالار برابر تو نہیں ہو سکتے کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے ایک طبقے میں ایک طرف تو احتیاط ہی احتیاط بڑھتی چلی جائے منہ کو ہو احتیاط ہو جس کے لیے کہ یہاں تک فرمایا حضور نے کادل فخر و یقینا کفرا فخر جو ہے احتیاط وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور جدید میں جو بھی معاشی مسائل کی پیچیدگیاں پیدا ہونے والی تھی اس کا بڑا گہرا فہم جو تھا سب سے پہلے جس عالم دین کو ہوا ہے وہ شاہ علی اللہ دہلوی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جس معاشرے میں جس ملک میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہوگا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک طرف دولت کے امبار ہوں گے نتیجہ یہ کہ عیاسیاں ہوں گی بدماسیاں ہوں گی دوسری طرف عام لوگ جو ہیں وہ ڈھول ڈنگل بن کر رہ جائیں گے وہ بار برداری کے جانوروں کی حیثیت اختیار کر دیں گے کہ صبح سے لے کے شام تک کمل کوڑ دینے والی جو ہے مشقت کر کے بھی بمشکل اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ غیر مساوی تقسیم نظام تقسیم دولت جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے ادھر بھی کاٹ رہی, رہی ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے جدھر اکومولیشن آف ویلتھ ہو رہی ہے ادھر عیاشیاں ہیں بدماشیاں ہیں ادھر جو بھی کچھ ہو رہا ہے اللہ الحدے ہیں نمود و نمائش کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے اس سے اور جو ہے دل پھٹ رہے ہیں کسی بڑے سیٹ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور پوری کوٹھی بکے دور بنی ہوئی ہے ایک ایک پتے کے ساتھ انہوں لگا رکھا ہے ایک ایک بل اور دوسری طرف اسی کوئی اس سیٹ کا کوئی نہ کوئی شوفر بھی ہے کوئی اس کا کھانا پکانے والا ہے کوئی چوکی دار ہے کوئی مالی ہے اور اس کے گھر میں بچی جو ہے بوڑھی ہو رہی ہے اور اس کا ہاتھ پیلا نہیں ہو سکتا اس لیے کچھ نہیں ہے اس کے پاس تو ان ملازمین کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی نفرت پیدا ہوگی ان رماید ال شیطان اور یو قیاب قبول شیطان تو چاہتا ہے تمہارے بابے دشمنی اور مشق کے جذبات پیدا کرے اور وہ پیدا ہو رہا ہے دوسری طرف فقر ہے کاجل فخر و یقور تو اس میں یہ ہے کہ ضرورت ہے کیلا یقہ دو رقم بینر لگ نظام ایسا ہونا چاہیے کہ من سے لانا تقسیم ہو دولت کی اور اس طرح سے مستقل طبقات بند کر نہ رہ جائے مما عطا اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت فوری طور پر تو بڑا دھکا لگا ہوگا نا اوسط خدرت کے مسلمان جو تھے وہ جب آئے تھے محاصلہ کیا تھا تو یہ ہوگی کہ مالک غنیمت میں سے ہمیں ملے گا تو فوری طور پر یہ سمجھ گی. آخر انسان تھے فرشتے تو نہیں تھے نا تو انہیں یقیناً ایک دھکا سا لگا ہوگا شوق پہنچا ہوگا لہذا اب اس کے لیے جو بھی ایمان کو ان کے جو ہے اپیل کیا جا رہا ہے وہ ماں اتا رسول اور دیکھو جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو وہاں نہاک میں ہو اور جس چیز سے روک دیں رک جاؤ بد تک اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو ام اللہ شدید القاف اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے لوکر آئے اب بیان ہوا کہ جب یہ بیت المال میں چلا جائے گا تو رسول نے تو اپنے اوپر فقر لازم کیا ہوا ہے رسول نے تو اپنی بیویوں کے نانفکا بڑھانے کی بجائے ایلا کر لیا تھا سورہ احذاب میں ہم سب پڑھ آئے ہیں رسول یہ کس کو دے گا لفقرائی محاجری جو مہاجر جو تندست ہیں کہ جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اموالی اور اپنے اموال سے سب کچھ کر آنا پڑا وہ تو اللہ کے فضل کے متلاشی ہے کر رہے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کا فضل کی اور اس کی رضا. بولے اللہ میسور غیب کر اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں غائب ہونے کے باوجود تو یہ لوگ جو ہیں جان گھٹیلوں پر رکھ کر آ گئے مکے کو انہوں نے چھوڑ دیا اپنے گھر بار وہاں چھوڑے ہوئے ہیں اپنے بال بچوں کو چھوڑا ہوا ہے تو ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو اب اس میں سے مالف ہے سے ان کا حصہ ہوا فکرائے <تصفح> مہاجرین بھائی انسرول وَرَسُولَهُ و رسول اللہ کر یقیناً وہ لوگ سچے ہیں انہوں نے اپنا سچا ہونا ثابت کر دیا صادق و ہونے کا سبوت دے دیا وَالَّذِينَ نے تمام دارا مِنْ ان <قَبْلِهِم> اور جو لوگ گھروں میں آباد تھے اور جن کو پاس ایمان بھی تھا ان سے پہلے یعنی ان کے آنے سے پہلے یعنی انسار مدینے میں جو پہلے سے آباد تھے اور ان کے دلوں میں بھی ایمان پیدا ہو چکا تھا دیکھ جب یہ مہاجرین آئے ہیں تو ان کا طرز عمل کیا تھا جن کے دلوں میں ایمان تھا یو ہیبون امن ہاجر اہم انہوں نے تکر گرا نہیں محسوس کیا کہ یہ ہجرت کر کے لوگ آ ہیں ہماری معیشت پر بوجھ بن جائیں گے ہمارے لیے جو ہے یہ آبادی جو ہے اتنی بڑی اور بڑھ رہی ہے ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے سرمایہ نہیں ہے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے تو بجائے اس کے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہمارے اوپر تو یہ بہت بڑا بوجھ آ گیا یو ہیبون امن ہاجر وہ تو محبت محمد تر سی جنہوں نے ہجرت کی ہے ان کی طرف آئے ہیں ان کے ہاں یہاں بلائے حاجت اوتوں اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں کے اندر کوئی بھی حاجت کوئی تنگی اس چیز پر کہ جو انہیں دی جا رہی ہے یہ دیا جا رہا ہے نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے بہراور کیا ہے یہ جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ انصار میں سے جن حضرات کو تو توقع تھی کہ اب یہ سارا مال و اسباب جو چھوڑ کر گئے ہیں برون غیر اس میں ہمیں بھی حصہ ملے گا اور جب یہ طے ہو گیا کہ سارا مالف ہے یہ مال غلیمت ہے ہی نہیں تو آخر فوری طور پر تو ایک دھکا سا لگا ہوگا یہ ساری آیات در حقیقت ان کی تشفی کے لیے تسکین کے لیے ان کے جذبہ ایمان کو اپیل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور جو بھی ان کے اندر ایمان تھا در حقیقت اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہ بلزیور تبمدار امر امان امن تب نہیں جو ہے بول وہ تو محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے ان کے ہاں آ گئے ہیں بلاج الفی صدور حاجر اما اوتوں اور انہیں ہرگی کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی اس معاملے پر کہ جو انہیں دیا جا رہا ہے مہاجرین کو وہ یوں سے اون انف سے ہیم بل اور وہ تو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو خا ان کے اپنے اوپر تنگی ہو یعنی انسار بھی سب کے سب جو وہ دولت مند تو نہیں تھے میں بھی غریب بھی تھے لیکن یہ کہ چاہے وہ خود تندست ہو لیکن یہ کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے ایشار کیا ہے قربانی کی ہے ایشار جو ہے معنی ہوتی ہے ترجیح کرنا کسی کو مقدم رکھنا یو سیرون اعلیٰ انف و سہم ورکانہ اپنے اوپر ان کو ترجیح دے رہے ہیں اگرچہ ان کے اپنے یہاں بھی تندستی ہے ہاں ہو ان کے یہاں تندی وہ منگیو کشو حلف صحیح فولا قحب اور یقیناً جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے وہ وہی ہے کہ جو فلاح پانے والے یہ ترغیب و تشویق ہے انصار کے لیے کہ جن کو گویا کہ اس مال فیصے اس ان آیات کی روح سے بالکل محروم قرار دے دیا گیا اللہ یہ کہ ان کے ہاں جو یقامہ ہو مساکین ہو ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حصہ موجود ہے